کچھ احباب کی خواہش ہے کہ میں پاکستان کی دستور سازی سے چونکہ شروع ہی سے کسی نہ کسی عنوان سے کسی نہ کسی حیثیت سے متعلق رہا ہوں اس لیے کچھ اس کے بارے میں بتاؤں کہ پاکستان کی دستور سازی میں غیر معمولی تاخیر کیوں ہوئی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان قیام جن اغراض کے تحت عمل میں آیا تھا اس میں ان میں ایک اہم غرض یہ تھی کہ یہاں اسلام کے مطابق نظام حکومت قائم کیا جائے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کا مقصد وحید یہ تھا یہ تو صحیح نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تحریک ایک بہت طویل تحریک کا کہ آخری باپ کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ طویل تحریک اس طرح شروع ہوئی کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال جب اپنے انتہا کو پہنچ گیا تو لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اب مستقبل ہمارا کیا ہے اور اسے کس طرح ہم درست کر سکتے ہیں اور اپنی شوکت رفتہ کی بازیابی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس سلسلے میں مفکرین علماء ادبا شعرا سبھی اپنے اپنے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور مختلف جہتوں میں یہ جد شروع ہوئی جو بالآخر قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی اس تحریک کے دوران یہ مقصد بھی سامنے آتا رہا کہ اگر ایک مملکت مسلمانوں کو ملے گی تو وہاں مسلمان اپنی ثقافت اپنے اپنے دین اپنے ایمان اپنے اقدار کے مطابق نظم حکومت قائم کریں گے اور یہ ان کا فریضہ بھی ہوگا دینی حیثیت سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے لیے بھی ایک قوت ثابت ہوں گے اور اتحاد عالمِ اسلامی کے لیے بھی ایک مؤثر طاقت بن سکیں گے بہرحال یہ مختلف مقاصد میں پاکستان جس طرح عمل میں آیا وہ ایک معاہدے کے ذریعے عمل میں آیا لیکن معاہدہ کرنے والوں میں جو فریق تھے ان میں سوا مسلمانوں کے جو دو اور فریق اس میں شامل تھے ان کی نیتیں صاف نہیں تھیں یعنی جو بات طے ہو رہی تھی اس پر ان کا دل رضا مند نہیں تھا اور وہ چیز ان کی زبانوں پر بھی آ گئی اور ان کے عمل سے تو ظاہر ہوتا ہی رہا یعنی یہ کوشش رہی کہ پاکستان بنتے ہی ختم کر دیا جائے پھر بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بن تو گیا ہے لیکن یہ کہ ہم اسے دوبارہ یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے اور ہندوستان کو ایک کر لیں گے گویا دل سے قبول نہیں کیا گیا اسی طرح جن کے ہاتھ سے اقتدار لیا گیا تھا ان کی ریشہ دوانیاں بھی جاری رہیں کہ اب اگر ایک مسلم مملکت اتنی بڑی بن ہی رہی ہے تو اسے جتنا زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جا سکے جتنا بےدستفا کیا جا سکے وہ کیا جائے تو پاکستان اس حالت میں وجود میں آیا کہ پڑوس کی مملکت اس کے مٹانے کے در پہ شروع سے رہی بد یہ کہ ایک پڑوسی مسلم ملک نے بھی اسے کھلے دل سے تسلیم نہ کیا بلکہ بین الاقوامی ادارے میں اس کے خلاف تقریر بھی کی یہ وہ حالات تھے پھر جو بے سر و سامانی کا عالم تھا آج اگر اس کو کوئی الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو حقیقت یہ ہے کہ اسے بیان کر نہیں سکتا اور بعض وقت لوگ ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہاں اتنے تھوڑے عرصے میں دستور بن گیا اور یہ ہو گیا وہاں. لیکن یہ ہندوستان میں واشریگ الاج سے کچھ لوگ نکلے اور کچھ لوگ جا کے وہاں بیٹھ گئے اور حکومت تبدیل ہو گئی یہاں تو یہ صورت نہیں تھی یہاں تو نہ قلم نہ دبات نہ کاغذ نہ سیاہی نہ پنسل نہ لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ ٹھہرنے کی جگہ بہرحال سچی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان سنبھل گیا تو قائد اعظم کا عزم اور ان پر جو اعتماد تھا مسلمانوں کو اس کے بنا پر خود مسلمانوں کے اندر جو ولولا پیدا ہوا تھا کہ ہر تکلیف اٹھا کے اور ہر قیمت پر پاکستان کو بچانا ہے اس نے اس کے سنبھالنے میں مدد دی لہذا پہلا کام پاکستان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ دستور بنا دیا جائے پہلا کام یہ تھا کہ کسی طرح زندہ رہنے کی سبیل ہو یعنی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ بنتے ہی ختم ہو جائے لوگوں کو پیسے دے دے کر کے یہاں سے بھگایا گیا کہ یہاں کی معاشی معاشیات کا گلا گھونٹ دیا جائے وغیرہ وغیرہ خیر اللہ تعالیٰ نے کوئی سے برقرار رکھنا تھا کچھ سامان ہوتے گئے اور ساری دشواریوں پر رفتہ رفتہ عبور حاصل ہوتا گیا اس صورت میں کوئی نہ کوئی بہرحال قانونی ڈھانچہ ہونا چاہیے تھا کوئی دستوری ڈھانچہ کی جس پر نظم و چلتی اور وہ قدرتی طور پر وہی ہو سکتا تھا کہ جو پہلے چل رہا تھا اسی میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے کام چلانے کی حد تک کچھ ترمیم کر کے اور آگے بڑھیں اس لیے اولین ترجیح یعنی اولیت اس مسئلے کو دی نہیں جا سکتی تھی پھر ایک چیز اور قابل غور ہے کہ پاکستان کو وجود میں آنا چاہیے تھا پہلے اعلان کے مطابق جون سن اڑتالیس میں لیکن ایک فریق نے یہ سازش کی کہ اگر اسے دس مہینہ مقدم کر دیا جائے پہلے آزادی دے دی جائے تو اس کی قیمت ہم یہ دیں گے کہ ہم کامن ویلتھ میں شریک ہو جائیں گے یہ پیشکش ہندوؤں کی طرف سے کی گئی اور یہ اس میں اتنی کشش تھی کہ انگریزوں نے اسے منظور کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جون اڑتالیس کے بجائے ہم اگست سنتالیس سن تالس میں چلے جائیں گے اور اس وقت یہ حکومت آپ لوگوں کو لے دی جائے گی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ صورت تو ممکن نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں آپ ابھی اور ٹھہریے ان کے اوپر تو ویسے ہی ہے ہر طرف سے ہندو اخبارات یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ انگریزوں کو چاہتے نہیں کہ انگریز جائیں لہذا یہ کہنے کا موقع نہیں تھا اب وہ جو تھوڑی بہت تیاری کا وقت ملتا اسی کو روکنا تھا ان کو کہ کسی قسم کی تیاری کر نہ سکیں گے اچھا آدمی بھی ان کے پاس زیادہ تھے وسائل بھی زیادہ تھے چنانچہ وہاں دستور سازی پہلے سے ہو رہی تھی دستوری خاکے بن چکے تھے وہاں اور بڑے اچھے اچھے دماغ تھے پھر خود دستور کے سلسلے میں جو بات تھی وہ بہت پیچیدہ تھی ہندوستان کو دستور یہ بنانا تھا کہ برطانیہ کا پارلیمانی نظام انہوں نے وراثت میں لے لیا اپنے ملک کے حالات کے لحاظ سے اور کچھ اپنے نظریات تھوڑے بہت ادھر ازر کر کے جس میں جیسے گاؤ کشی کا تحفظ اور وغیرہ وغیرہ اس طرح باقی ختم ملک ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا نظام حکومت لانا چاہتے تھے کہ جس کی اس وقت صفحہ حسنی پہ کوئی نظیر نہیں تھی آج کے دور میں نہیں تھی <coughs> پہلے یقینا وہ نقشہ قائم ہوا تھا لیکن آج حالات بہت مختلف تھے تو آج کے دور میں اس کو کیسے منطبق کیا جائے اس کی پوری طرح واضح تصویر نہ متوقع تھی نہ کسی کے ذہن میں تھی بہت زیادہ لٹریچر بھی نہیں آیا تھا رفتہ رفتہ اس مسائل پر بحث شروع ہوئی تھی تو ایسا کوئی بنا بنایا نقشہ نہیں تھا بہرحال اس سب کے باوجود آ, اکتوبر نومبر سن اڑتالیس میں یعنی پاکستان بننے کے سوا برس بعد یہ صورت ہو گئی کہ ہم اپنے دستور کی کا بنیادی پتھر رکھ دیں اور ایک قرارداد مقاصد میں ان اصولوں کو واضح کر دیں جن پر دستور بننا چاہیے اور نظم و چم چلنی چاہیے اب اس سے پہلے جو بڑا سانحہ ہوا وہ یہ کہ پاکستان کی سب سے عظیم شخصیت اور پاکستان کے بانی قائد اعظم کا انتقال ہو گیا یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہوگا لیکن بہرحال اللہ کو منظور تھا کہ سنبھال سنبھل جائے اور لیاقت علی خامرحوم نے اسے سنبھالنے کے لیے پوری جدوجہد کی اور پوری قوم بہرحال ان کے ساتھ ہوئی تو یہ غالباً نومبر سن اڑتالیس میں یہ قرارداد مقاصد تیار ہو گئی لیکن یہ طے ہوا کہ اس کو ابھی عوام میں مشتہر نہ کیا جائے بلکہ اگلے اجلاس میں اسے اور اگلا اجلاس موخر ہوتے ہوتے شروع مارچ کا ہوا مارچ سنچاس کا اس میں یہ چیز آ گئی اب اس کی بنیاد پر جو دستور بنانا تھا تو مختلف لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی حد تک تو وہ سمجھتے رہے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ گیا حرف آخر ہے اور وہ بالکل طے شدہ بات ہے لیکن متضاد باتیں آتی رہی اور وہ سب کتابی علم پر مبنی تھیں اس میں قیاس آراہی اور خیالات کے اپنے جولانی تھی لیکن عملاً اس کو کیسے نافذ کیا جائے ان حالات میں بیسویں صدی میں اس کا ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگتا دوسری دشواری یہ تھی کہ ایک ایسا دصور ہونا چاہیے تھا کہ جو ایک طرف قدیم طرز کے علماء کو مطمئن کر سکے اور وہ سمجھیں کہ یہ اسلامی دستور دوسری جانب اس ذہن کو بھی مطمئن کر سکے کہ جو بہرحال اسلام کے ساتھ جو اپنی حمایت کا اظہار کرتے تھے اور وابستگی کا لیکن ذہن مغربی تعلیم کی وجہ سے بہت بدل چکا تھا تو ان کو اور علماء کو دونوں کو دو مختلف حیثیت کے لوگوں کو دو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو مطمئن کر سکے ایسا دستور بننا چاہیے اچھا اب یہ دو دونوں مکتبہ فکر کے لوگ اس میں ایسا نہیں کہ یہ غیر مخلص تھے بیشتر لوگ مخلص تھے تھوڑے بہت لوگ دوسرے ہوں لیکن دونوں میں یہ کوتاہیاں تھیں ایک کو نظم مملکت کے بارے میں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اس لیے کہ ایک عرصے سے یہ کام ہوا ہی نہیں تھا ان کے درسیات میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں اور درسیات میں ہوتی بھی کیوں جب اس مسئلے سے واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا کہیں حکومت ہی نہیں تھی تو نظم حکومت پر کتابیں اور اس پر بحثیں اکلا جانی چیز تھی جن چیزوں سے روزمرہ کام پڑتا تھا اس کے علماء ہمارے یہاں تیار ہوتے تھے اور دوسرے فریق کا قصہ یہ تھا کہ میں نے اسلام کی سے کوئی گہری واقفیت اور اصلی مواخذ تک ان کی رسائی وہ نہیں تھی بہت کچھ مستشقین سے انہوں نے سیکھا تھا یا اپنے ذاتی مطالعے سے تو یہ دو متضاد ذہنوں کو بیک وقت مطمئن کر کے تبھی آگے بڑھا جا سکتا تھا اور ان دونوں کی حیثیت یہ تھی کہ ان میں کا ایک بھی اگر غیر مطمئن رہے تو پاکستان کے قیام کے لیے اس کی بقا کے لیے بڑی خطرناک صورت پیدا ہو جاتی یہ کشمکش تھی جس سے ہمیں گزرنا پڑا اور دوسری دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ یہاں یعنی کچھ وہ یکجہتی جو ہندوؤں کے مقابلے میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں میں قائم ہوئی تھی وہ اس منزل کو پانے کے بعد پھر باقی نہ رہ سکی پھر لوگوں کی نظریں کچھ لوگوں کی مال عنیمت جمع کرنے کی طرف وہ ہو گئیں کچھ لوگوں کے اپنے مقامی صوبائی اور دوسرے طبقاتی مفادات کی طرف وہ ہو گئیں اس کی وجہ سے اور پیچیدگیاں پیدا ہوں تو عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کو لانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے جو لوگ برسر اقتدار تھے اس وجہ سے دیر ہوتی رہی مگر صحیح صورت یہ نہیں ہے جتنی مرتبہ تاخیر ہوئی اور معاملہ مؤخر کیا گیا ملتوی کیا گیا اس کی بنیاد صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور مرکز اور صوبوں کے تعلقات کا قصہ تھا وہ منظر عام پر اتنی زیادہ نہیں آئی لیکن بحران جو پیدا ہوتا تھا اندر اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا تھا اب اس کو بھی یہ فارمولہ آیا کبھی وہ فارمولہ آیا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بہرحال سنچون میں ایک دستور بن گیا مگر اس وقت چونکہ برطانوی پارلیمانی نظام ہم نے اپنا لیا تھا تو دو شخصیتوں کا یا دو نظاموں کا تصادم بھی ہو گیا اور وہ بنا بنایا دستور اٹھا کے پھینک دیا گیا بنیادی وجہ اس میں علاوہ یعنی شخصی تنازع کے جسے شخصیات کا تنازع کہتے ہیں کشمکش یہ بھی تھا کہ فلاں صوبے کو کیا مل رہا ہے اور فلاں صوبے کو کیا نہیں مل رہا یہ چیز بھی اس میں تھی بہر عالک بنا بنایا دستور سنچون میں وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا اسمبلی ختم کر دی گئی اب اس سے پہلے لیاقت علی خامرہوم یعنی بانیان پاکستان میں جو ممتاز شخصیتیں تھیں ان میں سے لیاقت علی خاں مرحوم کا بھی انتقال ہو گیا تھا علما میں مولانا شبیر رحمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا قرار درد مقاصد پاس کرانے میں بڑا نمایاں حصہ رہا وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا اب کوئی قیادت قومی اتنی بڑی باقی نہ تھی اور وہ تفری بڑھتی گئی سن چھپن میں ایک دوسرا دستور آیا اور اسے بھی اگر آپ غور کریں تو وہ بن اس لیے بن سکا کہ کسی نہ کسی طرح یہ صوبائی مسئلہ اس میں ایک خاص انداز سے حل کیا گیا سب لوگ اس پر مطمئن نہیں تھے لیکن بہرحال کچھ حکومت کی کوشش اور کچھ حکومت کے اثرات اور کچھ جبر کچھ ترہیب کچھ ترغیب اس طرح سے وہ ایک دستور بن گیا ابھی سرسے میں چھوٹی کے سیاستدان جو یعنی ساستان سے میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو قیام پاکستان کی جد جہد میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے وہ میدان سے ہٹ چکے تھے اور اگر تھے تو ثانوی درجے کے لوگ تھے تو پھر وہ خلفشار بڑھتا گیا اور یعنی تالے آزما لوگ اقتدار کے بھوکے لوگ سازشیں کرنے لگے اور پھر وہ ایک پورا دور اس طرح چلتا رہا تو یہ صورت نسل میں اس کے تاریخ کی ہوئی اور یہ صحیح ہے کہ اب اگر آج ہم پینتیس سال کے بعد دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اتنا وقت لگا ہو فرانس ہے ایک ملک جہاں دستور بار بار بدلا جاتا رہا لیکن اب اس وقت تقریباً پچیس سال سے ایک دستور ان کے یہاں سن اٹھاون کا بنا ہوا وہ کام دے رہا ہے تو پچیس سال تو ایک دستور چلا ہمارے ہاں کوئی دستور چند سال سے زیادہ نہیں چل سکا تو یہ اصل وجہ اس کے تاخیر کی اور تعبیر کی تھی ابھی جو صورت ہے دستور کی یعنی وہ نہ تو تیہتر کے پورا دستور ہے نہ یہ کہ بے دستوری کہہ گئے تھے اس کے مطالب آپ کی کیا داثر ہے یہ جو موجودہ حالت ہے دستوری کہ نہ تو سن کے دستور پوری طرح موجود ہے اور نہ پوری طرح منسوخ ہوا ہے اس کے مطالب آپ کی کیا رائے اس دشوالی سے عوضہ برا کیسے ہوں گیا نہیں اب یہ تو اس وقت کے موجودہ سیاسیات پر رائے دن کوئی اچھی بات نہیں ہوگی مارشا اللہ ہے مگر یہ حکومت جس رخ پر کوشش کر رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی اس سے چونکہ آپ بہت قریبی طور پر وابستہ ہیں تو آپ کو مستقبل قریب میں کوئی راستہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مشکل حل ہو جائے سوال کا جواب کچھ مشکل بھی ہے اور کچھ نامناسب بھی ہے اور وہ اس وجہ سے کہ میرے ذہن میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر حکومت عمل کرے اور لوگ بھی زیانت داری سے اور پاکستان کی بھی خواہی میں سوچیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب یہ کہ حکومت پر کیا کس قسم کے اثرات ہیں اور جو کچھ یعنی کوئی چیز صحیح سمجھ میں آئے تو اس کے کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں اب یہ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ کہ کہاں جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ کن لائنوں پر سوچ رہے ہیں اگر اس میں صرف پاکستان کی بقا اور اس کا استحکام اور اسلام کے فروغ کے نقطۂ نظر سے سوچا جائے تو کوئی ایسی دشوار بات نہیں ہے یعنی جی بیرونی خدشات تو اپنی جگہ اندرونی خدشات بھی اس عرصے میں بڑھ چکے ہیں اس لیے کہ باہر کی طاقتوں نے اور انہوں نے کافی ریشہ کر لی ہے اور اپنے آدمی پیدا کر لیے ہیں لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ ایسا لا نل نہیں معلوم ہوتا بشرط کہ دونوں طرف اخلاص ہو اور یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ اخلاص بھی ہو اور اسے کر گزرنے کی پوری قوت بھی ہو یعنی کوئی موانے اندر کے ایسے نہ ہوں جس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا کہ اب ایک آدمی ماشاء اللہ میں ہوتا ہے برسر اقتدار لیکن یہ کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ ساری طاقت اسی کے پاس ہو اس کے آوان و انصار کیا مشورہ دیتے ہیں کیا نہیں دیتے اب اس کا تو علم باہر نہیں ہوتا پر یہ بات تو آپ کے شاید علم میں ہو کہ قائد اعظم نے کبھی پاکستان کے دستور کے متعلق کچھ سوچا اور کوئی چیز ایسی اپنے رفقا سے کہی کہ جس کے متعلق آپ یہ بتا سکیں کہ قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کے دستور کے متعلق کس قسم کے خیالات دیکھیے قائد اعظم کا ایک خاص ذہن تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی مسئلے کو وہ قبل از وقت نہیں اٹھاتے تھے اور وہ یہ ہے بڑی دانشمندی کی بات تھی یہ کہ ایک مسئلے کو قبلس وقت اٹھا دیا جائے تو جو اس وقت کا موجودہ ایشو ہے اس میں الجھن پیدا ہو جائے گی مثلاً دہلی میں میں تھا اس اجلاس میں اور اس وقت رسمی طور پر میری قریبی وابستگی بھی تھی لیگ سے تو ایک صاحب نے یہ ریزولوشن پاس کرانا چاہا کہ یہاں کا نظام حکومت اسلامی ہوگا اور خلافت راشدہ کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ اس طرح قائد اعظم نے اس کو انہیں سمجھا کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ اسے نہ پیش کریں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لڑائی جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے خط زمین ہندؤں اور انگریزوں سے ملنا چاہیے نہ ملنا چاہیے اس کے ساتھ اگر اس ایشو کو اٹھا دیں کہ جس میں لازماً مختلف رائے آئیں گی تو پھر مسلمانوں کا ذہن منقسم ہو جائے گا اور وہ ایک سوئی جو مطلوب ہے منزل تک پہنچنے کے لیے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی اب یہ موقع وہ تھا کہ جب قیام پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا اب اس وقت بھی اولیت جس چیز کو حاصل تھی وہ یہ کہ یہ ہر طرف سے جو یورش ہو رہی ہے پاکستان کو کسی طرح سے ٹھہراؤ ملے اور پورے یعنی کتنے بارہ تیرہ مہینے ملے انہیں شاید اس عرصے میں ادھر مہاجرین کا قیامت اتنے لوگوں کو بے گھر ہونا ان کا قتل عام ان کو آباد کرنا انگریزوں کی طرف سے یہ سازشیں ہندوؤں کی طرف سے یہ سازشیں تو یعنی دستور سازی کا کام شروع کرنے کا وہ وقت آیا نہیں تھا ان کے لئے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں نوٹ کیں وہ مندر عام پر نہیں آئیں اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہیں محفوظ بھی ہیں یا نہیں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کچھ فرانسیسی دستور بہرحال وہ دستور تو نہیں رہا وہ ان کو زیادہ پسند تھا بعض لوگوں نے کہا آ, میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خاص دستور ان کے اچھا اب اس پر جب ان سے بار بار سوال کیے جاتے تھے تو وہ چونکہ بڑا قانونی اور دستوری ذہن تھا ان کا وہ کہتے تھے کہ دستور ساز اسمبلی کا یہ حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک دستور ساز اسمبلی جو مسلمانوں کی اتنی غالب اکثریت پر مشتمل ہے وہ کوئی ایسا دستور بنائے گی کہ جو اسلامی اصولوں پر مبنی نہ ہو یہ کئی جگہ انہوں نے کہا ہے یہ بھی کہا کہ پاکستان بنانا فی نفس ہی مقصود نہیں تھا بلکہ یہ ایک ذریعہ تھا اسلامک آئیڈیالو جی کو محفوظ مستقم, محفوظ اور مستحکم کرنے کا اس طرح کی باتیں وہ مسلسل کہیں ہیں انہوں نے اور بہت دفعہ کہیں قیام پاکستان سے پہلے بھی کہیں قیام پاکستان کے بعد بھی کہیں ہیں جس سے ان کا رخ یہ معلوم ہوتا تھا. تو یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر اسلامی حکومت سے لوگ تھیاکریسی سمجھتے ہیں تو تھیاکریسی نہیں ہے اسلام یہ ٹھیک ہے یعنی اسلامک ڈیموکریسی اور سوشل جسٹس اسلامک سوشل جسٹس یہ الفاظ وہ لاتے رہیں مگر کوئی واضح نقشہ اس طرح کا کہ کیا دستور ہونا چاہیے میرے علم میں نہیں